طویل آیات اور طویل آیات عظیم ترین آیات قرآن مجید کی ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الیات انلک سماوات اے لفظ وختلا فل نئے لے بل نہ فل قلتی تجری فل بہر بے بس صفیہ بنکل تشریفر اتنے فون آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن اللہ تعالیٰ تمام فنومن آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے آسمان و زمین کے تخلیق رات اور دن کا الٹ پھیر مختلف جگہوں پر اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی ان میں سے آجتے ہی آئے ہیں لیکن ان آیت العیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سبویا ہے یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے یقیناً آسمان اور زمین کے تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں یا دریاؤں میں وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے بیما الفاس وہ محض اللہ عبر سماج مائن اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے فاہیا بھی لڑ گا موت اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کی مردہ ہو جانے کے بعد آب ہو گیا زمین پڑی تھی بارش ہوئی ہے اسی میں سے روحت بھی اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں تصریفریا ہے اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے کبھی پروا چل رہی ہے کبھی پچھمی چل رہی ہے کبھی مشرق سے آ رہی ہے کبھی مغرب سے آ رہی ہے یہ تشریف الریا ہے وہ صحابل مشخر بین سمائے و اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسما اور زمین کے درمیان لا یا تل قومی یا ان سب میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کہا ہم ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو مدبر کو پہچانو آیات اور ان کے آیات کو پہچاننے کا جو عملی نتییا نکلنا چاہیے اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے نتییا تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو شکر اسی کا ہو اطاعت اسی کی ہو عبادت اسی کی ہو جب سورج میں کچھ نہیں یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے یہ حرارت جو ہے زیادہ دی ہے چاند نے کچھ نہیں ہوائیں چلانے والا کوئی وہی تو ہے تو اب کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں کسی شے کے لیے کوئی عبادت نہیں کوئی دنڈمت نہیں کوئی سجدہ نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے وہی محبوب ہو لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ. اللہ لا مطلوب الا اللہ جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں خدا تک نہیں پہنچے اپنے لفظ کو معبود بنا لیا جو یہ کہ کر رہے اور آئے تو من کہ اللہ ہو تحضا الہا ہوا ہو اپنے قوم کو معبود بنا لیا قوم کی برتنے کے لیے قوم کی سربلندی کے لیے جانے بھی دے رہے وطن کو معبود بنا لیا اس حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی ربیش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہ اس کا ہے وہ مذہب کا کفل نیشنلزم ٹیریٹوریل وطنی قومیت وطن کی جے یہ معبود بنائے بیٹھے تو اب یہاں سنیے وبینس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں میتھا جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں وطن کو بنا لیا قوم کو بنا لیا ہیومنزم انسانیت نوع انسانی ہم اس کے خدمتگار ہیں ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک معبود بن گیا اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اپنا ہی نفس ہے اسی کے گر چکر لگا رہا ہے وہی وہ حریم ہے اس کا وہی وہ حرم ہے اس کا اور وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا تو وہ بھی تو اس کا ایک بابود ہے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد و قابل بنا دیتے ہیں یہ حکم و کا حد اللہ اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے یہ فلسفہ ہے اصل میں ہندی میں سے آدر کہتے ہیں عربی میں نصب العین انگلش میں آئیڈیل ہر بادشاہ انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے اس کے لیے جیتا ہے اس کے لیے مرتا ہے قربانیاں دیتا ہے اشار کرتا ہے قوم کے لیے قربانی وطن کے لیے قربانی فلاح کے لیے قربانی خود اپنی ذات کے لیے قربانی وہ نہو کہ یہ سارے کام تو اللہ کے کرنے کے تھے جے او اللہ کے لیے مرو اللہ کے لیے محبت اس سے کرو ان سدا کی اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی تم نے اللہ کا مدے مقابل تراش لیا می تراشر فکر ماں ہردم خدا بندے دیگر دگر بندتا استاد در بندے دیگر انسان بابود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لیے محبت کرتا ہے جانے دیتا ہے قربانیاں دیتا ہے ببنس میتم انداز بلّہ یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا ولدین پھر یہ لکمس کشٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے اور جو لوگ واقع تنصاح ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا چاہے وہ دولت ہی ہے چاہے شاد الدینار عبد و آبد الدیرہم ہلاک برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ نام عبد ہے حقیقت میں عبدالدینار ہے دینار آنا چاہیے حرام سے آئے حلال سے آئے جائز سے آئے ناجائز سے آئے تو معبود اللہ نہیں ہے معبود دینار ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پورنا شروع کر دیا یہ لکشمی دیوی اگر ذرا بہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ درمیان کے لنک کو سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو پیٹر ڈالر کو پوجو ڈالر کو پوجو کر وطن کرو با باپ کو چھوڑو یہاں سزکتا ہوا تو مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں کس لیے دولت کون معبود ہوا سمت تخم نلہ انداز بلّہ آمن اشد و لو یرنا ضلع جمی اور کاش کے دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہے ظلم شرک کے ماری جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں والد القاب اور یہ کہ اللہ سزا شدید العزاب اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے تبرا لذیرا تب علم لذیرہ تبا اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں چاہے ڈیموگرس ہو چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہو اپنے پیچھے لگاتے اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے ان کا احترام بھی ہے ان کے پیچھے دبے بھی ہوئے ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا ہم تمہاری پیروی کرتے رہے ہیں. ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے وہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا اب وہ اعلان براک کریں گے اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں استبر اللہ جنا دو اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں اس روز کے جن لوگوں کا اتباع کیا گیا تھا دنیا میں لیڈن لوگ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تمرہ کریں گے راببا و تقتر اسباب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے یوم یف المرء من اخی ہے وہ میں ہی وہ ابھی ہے وہ صاحب ہی وہ بنی ہے کہ کل لم رہی منہ یوم یونشا یومی یم المجر صاحب ہی واحد و فصیلت ہی لتی تو منفی لتو جمیسنگ ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو بیٹے کو بھائی کو ماں کو بیوی کو اولاد کو تمام انسانوں کو چھوک دو جہنم میں خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچانا تقاتر درم و رسمات سارے رشتے ملکیں ہو جائیں جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں جن کی دل جوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو جن کی دل جوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے گھر والے ناراض نہ ہو جائے بت بے رسماب یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم ہو جائے بکال نذیذ تباہ کے پیروں پیرو کار تھے وہ کہیں گے لو انا کر رتن اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے مِنْهُمْ كَمَا کما تبرا <مِنَّا> تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں کزا ریم اللہ حسرات اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے امار حسرتیں بن جائیں گے کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا ہے. کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا حاجی اور رہنما نہ مانا ہوتا بما ہوں بخاری من النار لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے یا کرو ماں سے لڑکے حلال با بنا تھا خطواہ شیتان نہ لوگوں زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے حلال ہے اور پاک ہے صاف ستھی چیز اور حلال چیز وہ کھاؤ اور شیتان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ان نہ لکم آدم موبین یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے یہ بحث اصل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر وہاں عرب میں یہ رواج تھا بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے اسے ہندوؤں میں میتھ ہی رواج ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے کوئی سانٹ چھوڑ دیا کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیے یہ فلا بت کے لیے ہے فلا دیوی کے لیے ہے اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا وہ جہاں چاہیں وہ منہ مارے جا کر ان کا اور پھر ان کا ظاہر بات ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تو عرب میں بھی یہ رواج تھے اور ابھی تک اس کے کچھ در کچھ تھے آبا و اجداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں جیسے آج تک ہمارے ہاں ہندوانہ اثرات موجود ہیں تو ایسے اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے مشرقین نے بنا لی تھی یہ جانور حرام یہ جانور حرام ہو گیا اسے فلاں کے نام پر نامزد کیا ہے اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے اب بس اس کو خالی کر دو چھوڑ دو نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا اس کا گوچ کھایا جائے گا یہ کوئی نہیں ہے جو چیز حلال ہے اصل اور طیبہ کھاؤ انما یامرکم یامر کو بس یقین شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا وان تقور وال اللہ مالا تالمون اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے حرام کیا میں تمہیں کہاں معلوم کو دلیل لاؤ کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے کالو کہ بلن تبال فین الحبان ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو آبا یا قلو نہ شعین مرا یا ترون کیا وہ اپنے آبا و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے خواہ ان کے آباؤ و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے اٹکر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رکوں کی پہلی آج شروع ہوئی Yah یا تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی تم غلطی کر سکتے ہو مسل اللہ یہاں جو کمسیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بظاہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا تو یہاں پہ اصل میں تمصیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے دعا اور ندا تو ہے سممن بکمن ام لا لیکن وہ بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں اندے بھی ہیں وہ نہیں لیتے اے اہل ایمان، ان تمام چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے بشکر اللہ کا شکر ادا کرو انکن تمہیں یا ہوتا اگر تم باتیں کر اسی کی عبادت کرنے والے ہو جیسا کہ میں نے ارس کیا سور الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی بہت تفصیل سے ان نما ہرما بنیادی طور پر اللہ تعالی نے وہ کھانے کے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے ان میں سے چار چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدنی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار ان ہر رما آخری بار نہیں بلکہ یہ پھر سورہ معدہ میں پھر آئے گا مضبوط ان دما ہر رما علیہ تھا اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا ذبح نہیں کیا گیا وہ اور خون خون حرام ہے اسی لیے جو ذبح کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے ایک ہی تلوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے اس کے اندر پھر وہ ایٹن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر چلا جائے تو وہ راہم الخنزیر اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت اور چوتھی چیز وبا اللہ بھی لگ اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جس شہ کو زواہ کرتے ہوئے کسی بدھ کا کسی دیوی کا کسی دیوتا کا تذکرہ کیا وہ تو حرام مطلق ہو ہی گیا اس کا دوست کھانا حرام مطلق ہے لیکن اسی کے تابع یہ ہوگا کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جا رہا ہے پوچھیں گے کہ ہم اللہ کے لیے ذمہ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں زما یہاں کیوں لائے ہو اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا یہ چیزیں بھی اسی کتابیں ہو جائیں اللہ کے لیے کرنا تو ہٹے نہ کر سکتے ہیں ہم تو صرف اسال ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا اِسالے ثواب نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں ہم نے یہ جانور ذبح کیا ہے تیرے لیے اس کا ثواب جو ہے فلا کو پہنچا دیں یہ ہے چار چیزیں بنیادی طور پر بازن ولا عادن ان میں بھی ایک رعایت ہے اگر کوئی مستر ہو گیا ہے مجبور ہو گیا ہے جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں لیکن دو شرطیں پوری ہو غیر عباد ولا دن وہ اس حرام کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو اور نہ نا جو ناگزیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے صرف جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے جو بھی چائے جان بچانے کے لیے یہ رک سکتا ہے لیکن اس شے کی طرف کوئی رغبت اور ملال طبیعت میں نہ ہو یہ اللہ تو جانتا ہے؟ اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں اور جتنا نابزیر ہے جان بچانے کے لیے اس سے آگے نہ بڑھے فلا اس میں ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے ان اللہ غفر الرحیم یقیناً اللہ غفر اور رحیم ان اللہ یقم جو اللہ کتاب ہے وہ یشتر نے بھی سمرن قریلا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازر کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں انہیں بہت حقیق قیمت پر الاقما یا قرفی بت نہیں یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آپ ولاقیاما اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن بلا ذکیم نہ انہیں پاک کرے گا ولوم ازاب النب ان کے لیے ددنا کا غام ہے الازی البل خدا یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی ہے ولازابرہ اور بصرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے تھماس براہ تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لیے بڑے صابر ہیں جہنم کی آگ کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہوں ذال کا بے اللہ کتاب ابل حق یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ ب ان میںزید اختلف ہوں پھر کتاب لفی شقاق بعید اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگنڈیاں نکالی اختلاف کی وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی ثقافت کے اندر مبتلا ہو گئے بارک اللہ لی فرق قرآن عظیم و دفاع کم بلایا تصدیق ہٹی